استخارے کی بلندی ایک خاتون ہیں اپنے اصلی وطن سے دور ہجرت کی زندگی پھر شادی ہوئی تو خاون سے نہ بنی اور بلاخر جدائی ہو گئی مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب تھا اس لیے نہ ہجرت سے وہ گھبرائیں اور نہ طلاق سے وہ ٹوٹی گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ ایک بہت ہی اونچی جگہ سے رشتے کا پیغام آ گیا ایسا رشتہ جس میں نہ سوچنے کی کچھ ضرورت نہ انکار کی کچھ گنجائش خوشی ہی خوشی سعادت ہی سعادت بلندی ہی بلندی مگر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نہ خوشی میں غافل ہونے دیتا ہے اور نہ غم میں لوگ اکثر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں مگر یہ اللہ والی خاتون اتنی عظیم خوشی میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولی رشتے کا پیغام لانے والے سے کہا معاطین شعین حتیٰ اوامرعربی میں اپنے رب سے پوچھے بغیر کچھ بھی کرنے والی نہیں یہ فرما کر اپنی نماز کی جگہ جا کر نماز استخارہ شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو ان کے قرب کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ ان کے نکاح کی تقریب اپنے ہاں آش پر منعقد فرمائی یہ دنیا کا واحد نکاح ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد آسمان پر ہوا اور پھر یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی مہکا یہ ام المن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے پوری تفصیل صحیح مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کاش آج بھی مسلمان اپنے نکاح کے معاملے میں استخارہ کی روشنی اور قوت حاصل کریں تو زندگیاں اور گھر خوشیوں سے بھر جائیں مگر لوگ استخارہ نہیں کرتے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں وہ استخارہ نہیں ہوتا اس سے نہ کوئی روشنی ملتی ہے اور نہ کوئی خیر اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اسے پالو اسی سے خیر مانگ کر اپنی جھولیاں ہر خیر سے بھر لو